صحاب کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ چاند کبھی بڑا نظر آتا ہے کبھی چھوٹا نظر آتا ہے یہ چاند کی مختلف حالتیں کیوں نظر آتی ہیں اس میں کیا حکمت ہے یس الگ انل اہل آپ سے لوگ چاند کی مختلف حالتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل آپ فرمائیے مواقیت للناس والحج یہ چاند کی مختلف حالتیں مواقیت ہیں وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے خصوصاً حج کے لیے اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق چاند سے ہے حج کا مہینہ قربانی عید رمضان اور جو دن منائے جاتے ہیں سب کا تعلق چاند کی تاریخوں سے ہے چاند یہ واحد آسمانی کیلنڈر ہے کہ چاند دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت اس قمری مہینے کی یہ تاریخ ہے ورنہ جہاں تک شمشی تاریخ کا تعلق جسے عرق میں انگریزی تاریخ کہتے ہیں اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آج دسمبر کی کیا تاریخ ہے تو جسے معلوم ہے وہ بتا سکتا ہے مگر زمین و آسمان میں کوئی ایسی نشانی موجود نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر سورج کو دیکھ کر یا چاند کو دیکھ کر یا پہاڑ کو دیکھ کر کوئی بتا سکے کہ آج دسمبر کی یہ تاریخ ہے وہ لئی من بھی اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے چھلانگ مار کر آؤ لوگ جب حج کے لیے نکلتے زمانے جاہلیت میں تو جب یہ حج سے واپس آتے تو دروازے سے نہیں آتے دیوار پھلان کر پیچھے سے چھلانگ مار کے آتے اور اسے بہت بڑی نیکی سمجھتے یہ کوئی نیکی نہیں ہے بلا البر بر تقو ہاں نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو تم ان ابوا بہا اور گھروں میں ابواب دروازوں ہی سے آیا کرو و اللہ اور اللہ سے ڈرو لا تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پہلے جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا پھر جہاد کی اجازت دی گئی اور سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو لڑو اللہ یو ان سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں والا تا اور حد سے نہ بڑھو کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو درخت نہ جلاؤ آبادیوں کو آگ نہ لگاؤ عورتوں بچوں بوڑھوں کو قتل نہ کرو جو تمہارے مقابلے میں آئے اسی سے جہاد کرو ان اللہ لا المعتین بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وقتلوہم اور تم مقابلے میں آنے والے کافروں کو قتل کرو شائز ذقیف ہوں جہاں کہیں تم انہیں پاؤ وہ اور انہیں نکالو من حیض اخرجو کم وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا یعنی انہیں مکے سے نکال دو کہ انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تھا اب مکہ فتح ہو گیا اب تم انہیں مکے سے باہر کرو ول تو اشد من القتل اور فتنہ کرنا یہ قتل سے زیادہ بدتر ہے ولا تو قوتلوم اندل مسجد الحرام اور تم قتل نہ کرو ان کافروں کو مسجد حرام کے قریب ح یقاتلوکم فی یہاں تک کہ وہ تم سے جھگڑا کریں اس میں تو اگر وہ تم پر حملہ کریں حرم شریف میں تو تم مقابلہ کرو اور بغیر حملے کے تم ان پر حملہ نہ کرو یہ بھی ابتدائی حکم ہے اور پھر بعد میں یہ اجازت دی دی گئی کہ جہاں بھی کافر سے مقابلہ ہو تو تمہیں اس کافر کا مقابلہ کرنا ہے چاہے حرم شریف ہو چاہے وہ حرم شریف سے باہر ہو ان قاتل پس اگر وہ لڑے تم سے ف قطلو ہوں بس تم انہیں قتل کر دو کدار کا جزاول کافرین یہی کافروں کی سزا ہے ف ان پس اگر وہ توبہ کر لیں فن اللہ غفور الرحیم پر بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے وہ قاتل ان کافروں سے جہاد کرتے رہو حتہ لا تکون فتنا یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے وہ یقون دینا اور دین اللہ کا قائم و دائم ہو جائے اس وقت تک جہاد جاری رہے گا انتہا بس اگر وہ توبہ کر لیں فلاح ادوان اللہ المین پھر ان پر زیادتی نہ کرنا اللہ علمین مگر جو پھر ظلم کرے اور اسلام کو نقصان پہنچائے تو ان سے جہاد کرو الشہر الحرام بشاہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمت والے مہینے ہیں ول شہر کے اور حرمتوں میں آپس میں بدلہ ہے مطلب یہ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے وہ مسجد الحرام کا احترام نہیں کرتے تم پر حملہ کرتے ہیں تم پریشان نہ ہو تو مین جواب دے سکتے ہو اور تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا سات ہجری میں مسلمان عمرے کا احرام باندھ کر مکے میں داخل ہوئے اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو مسلمانوں کو یہ فکر تھی ہم احرام کی حالت میں ہیں اور مسجد الحرام میں ہیں حرم شریف میں ہے اور مہینہ بھی قادہ حرمت والا ہے اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہم تو انہیں مار نہیں سکیں گے کیونکہ اس حالت میں قطال کرنا جائز نہیں تو مارے جائیں گے تو اس پر عایت کریبا نازل ہوئی کہ اگر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں تو تم جواب دے سکتے ہو فاما تدا علیہ جو کوئی تم پر ظلم کرے فا تدو علی مسلی مدا علیہ بمثل علیکم پس تم سے لو جتنا اس نے تم پر ظلم کیا الله اور اللہ سے ڈرو عالم اور خوب سمجھ لو ان اللہ مع بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری غیب سے مدد فرمائے گا وہ ان خوفی اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو الا تب ایدی کم القاعت اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنا ہے وہ آش اور نیکی کرو یو شب المو سین بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے وہ اتم الحجل عمر اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ حاجی صاحب ہو گئے عمرہ کرنے والے ہو گئے لوگ کہیں جی ماشاء اللہ حج پر حج کرتے ہیں عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں لا یہ حج اور عمرہ کس کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے تم بس اگر تم گھیر لیے جاؤ اور تمہیں احرام کی حالت میں روک لیا جائے مثلا کوئی احرام کی نیت کر کے یہاں کراچی سے جدہ پہنچا تو جدہ ایئرپورٹ پر امریکی سی کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ پہلے پاسپورٹ خود چیک کرتے ہیں جب وہ کلیئر کرتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ حاجی کو اور عمرہ کرنے والے کو سعودیہ میں داخل ہونے دیتی ہے یہ حالت تو مسلمانوں کی ہے اب سی آئی اے کو یہ خطرہ پڑ جائے کہ اس کی شکل القاعدہ کے اس شخص سے ملتی ہے تو وہ نہ عمرہ کرنے دیتے ہیں نہ حج کرنے دیتے ہیں دوبارہ پاکستان بھیج دیتے ہیں یا جیل میں بند کر دیتے ہیں تو وہ تو حالت احرام میں وہ کیا کرے تو فرمائے فہمستہ مین احرام اتارنے سے پہلے جو اس کی طاقت ہو وہ قربانی کرے اب احرام بغیر عمرے کے بغیر حج کے وہ اتار رہا ہے تو اسے ایک قربانی کرنی ہوگی حرم شریف میں تو اگر اس کے لیے ممکن ہو تو حرم شریف میں جو اس کے ساتھی ہوں یا جو آگے جا رہے ہوں ان کو رقم دے دے کہ میری طرف سے اب حرم شریف میں قربانی کر دیں اور جب وہ قربانی کر دیں تو وہ اپنا احرام اتار دیں اور اگر کوئی ایسا پھنس جائے کہ اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر شریعت نے دوسری آسانیاں اسے عطا فرمائی ولاقورک اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ رام نہ اتارو یب لوغل حج یو یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے جب تک قربانی زبان ہو جائے تمہیں احرام نہیں اتارنا کیونکہ تم نے نہ عمرہ کیا ہے نہ حج کیا ہے احرام تو باندھا تھا عمرے یا حج کا فمن کانا منکم مین کو اب سوال یہ ہے کہ جب سر نہ منڈوائیں اور سر میں تکلیف ہو ہو سکتا ہے ایک مہینے میں قربانی ہو ہو سکتا ہے چار مہینے لگ جائیں تو اس وقت تک اگر سر نہ منڈائے بڑی تکلیف ہے تو کیا کریں فمن کا نا ان اور جو تم میں سے بیمار ہو او اوزم ہی یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور قربانی ابھی اس کی حرم شریف نہیں پہنچی یا حرم شریف میں اس کی طرف سے دم ادا نہیں کیا گیا اور حیران اتارنے کی اجازت نہیں وہ کیا کرے فرمایا وہ سر منڈوا لے مجبوری میں سر وہ منڈوا سکتا ہے لیکن اسے اس کا کفارہ دینا ہوگا فی الحال تم تو اس پر فدیہ لازم میں تین روزے رکھنے کا او سودا یا چھ مسکینوں کو صدقہ فطر دینے کا چالیس چالیس روپے وہ پاکستان میں ہے تو اور اگر وہاں پر ہے تو چار چار ریال چھ مسکینوں کو دے دے او نسوکن یا پھر ایک الگ سے اسے مزید دم دینا ہوگا بعد میں کہ اس نے سر بنڈوا لیا اپنی قربانی وہاں پہنچنے سے پہلے تو اس کا دم الگ ہوگا فعیدہ امین پس جب تم امن سے ہو فمن تمت بل عمرت عل اور جو حج تمتو کرے تو اس کے لیے جائز ہے لیکن فمن سعیس ام عین تو اسے طاقت کے مطابق قربانی کرنی ہوگی ایک قربانی حج تمتو میں ایک قربانی ہے اور حج ایران میں دو قربانیاں ہیں حج تمتوں کے یہ معنی ہے یہاں سے عمرے کی نیت سے نکلے عمرہ کر کے احرام اتار دیا اور پھر جب حج کا سیزن آیا آٹھ لجا یا سات زجا کو پھر حج کا ایرام باندھا اسے کیا کہتے ہیں حج تمتو عمرے کی نیت سے جائیں گے عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے سر منوا کر اور پھر حج کا احرام سات زجا کو الگ باندھیں گے اسے حج تمتو کہتے ہیں اس میں ایک قربانی کرنی ہوگی اور حج کران کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آخر دنوں میں فلائٹ ہو کسی کی تین چار دن پہلے فلائٹ ہو تو وہ حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے اور عمرہ کرنے کے بعد سر نہ منڈوائے احرام نہ اتارے اسی احرام سے حج کرے تو اس پر دو قربانیاں لازم ہیں فملم یجد جس نے حج تنت کیا اور قربانی کرنے کی طاقت نہیں فسیام صلاثتی ایامن فی الحج تو اس پر لازم ہے کہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے دس ذلحجہ سے پہلے پہلے اسے تین روزے رکھنے ہیں سات آٹھ نو کو رکھنا افضل ہے یا اس سے پہلے رکھ لے حج کا احرام باندھ کر کہ تین روزے رکھنے ہیں تو اگر اس سے پہلے رکھنے ہیں تو حج کا احرام پہلے باندھ دے گا مثلاً چھ ذیل کو حج کا احرام باندھ کر سات آٹھ نو ان تین دن وہ روزہ رکھے اس کفارے میں کہ اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں وہ سباتین اور سات روزے رکھنے ہیں الگ اذا رجا تم جب وہ لوٹ جائے اپنے گھر تل کا عشر تم کا یہ پورے دس روزے ہوئے رالی کا لمللم حاد مسجد حج تمتو وہی کر سکتا ہے کہ جو حرم شریف کا رہنے والا نہ ہو جو میقات کے باہر سے آئے جیسے پاکستان والے جدہ کا رہنے والا حج تمتو نہیں کر سکتا بلکہ ایام حج میں ان کے لیے عمرہ کرنا ہی درست نہیں ہے ایام حجیں شوال کا مہینہ ذیقادہ کا مہینہ اور ذیل حجا کے دس دن ان دنوں میں جدہ کے رہنے والے مکے کے رہنے والے کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے حج تمدو صرف وہی کر سکتا ہے جو میقات کے باہر سے آئے و تق اللہ اور اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو ان اللہ شدید القا بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو جدہ کے رہنے والے ہیں وہ ایام حج میں کیا کریں ایام حج میں وہ طواف کر سکتے ہیں اور حج کا ارام باندھ کر وہ حج ادا کر سکتے ہیں لیکن انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں اس کی وجہ مفصرین یہ بیان کرتے ہیں چونکہ باہر سے مہمان بہت زیادہ آتے ہیں اگر یہی سارے لوگ عمرہ کرنے میں لگ جائیں گے لوگوں کو دقت پیدا ہوگی اس لیے شریعت نے وہاں کے رہنے والوں کو ان دنوں میں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی